مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی نقص نہ رہے کوئی نقص اس میں نہ ہو مکمل طور پر ظاہر با سارے کا سارا جسم پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جائے تو اس کو کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے یہ تندرست اس کی مثال تندرست کی ہے یہ ہے تندرست اور اگر اسلام کے احکام میں سے لاکھ احکام پر عمل کر لیا لاکھ پر اور ایک چھوڑ دیا تو وہ تو پھر صفحی مسلمان نہیں ہے تندرست نہیں ہے بیمار ہے سارے آدھا تندرست ایک میں تکلیف تو وہ بیمار ہے تو کوئی انسان سارے کا سارا سارے کا سارا اسلام میں داخل ہے مگر یہ تھوڑا سا نقش واقعی ہے اس کو یہ نہیں کہا جا سکے گا کہ یہ صفے مسلمان ہے مسلمان تو کہیں گے ایسے ہی لڑکتا ہوا صحیح مسلمان نہیں تو اس مثال کو سامنے رکھ کر یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسا فیصلہ فرما دیا مثال کے بعد سمجھ میں آئے یا نہ آئے اللہ کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ اے ایمان والوں یا تو ایمان کا دعویٰ چھوڑ دو آیت کو شروع ہی کیسے فرمایا حد کی ابتداء اس طریقے سے فرمائی کہ شو ہی میں ایک انجیکشن تو لگے گا ایمان کے معنی ہیں ایمان کے معنی اللہ کی محبت اور محبت اتنی کہ درازہ غیش اللہ کا اویش تو اے ایمان والو اس کے معنی یہ ہوئے اے اللہ کے عاشق ہو، عشق کے دعوے دارو اللہ سے عشق کے دعوے تو کرتے ہو مگر اس دعوے میں اگر سچے ہو تو وہ کام کرنا پڑے گا جو میں بتا رہا ہوں کرنا ہوگا یا تو عشق کا دعوی چھوڑ دو کون مجبور کرتا ہے کہ مسلمان بنو یہ جبر تو ہے نہیں کوئی مجبور نہیں کرتا کہ مسلمان بنو اور جب کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں مومن ہیں ایمان لائے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے اللہ کے ساتھ محبت کاملہ محبت شدیدہ ایسی محبت جو بدارگاہ بدارگاہ ریشت ہے اس کا دعویٰ کر دیا دعویٰ تو سوچو کہ اس دعوے میں اگر سچے بننا چاہتے ہو اور عاشق کہلاتے ہو تو جو کام آگے بتا رہا ہوں وہ کرنا ہوگا اور اگر نہیں کر سکتے تو شروع سے کٹ جاؤ اگر کیوں کو زبردست چھوڑے تو میں مسلمان